سليم. أما بعد فأأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة <تصفيق> والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. والسلام عليك يا نبی اللہ. يا نور اللہ. اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد وبارک و و وسلم انشاء اللہ میری آواز آپ کو سیاری ہوگی کچھ گلا بیٹھا ہوا ہے لیکن انشاء اللہ ابھی بیان شروع کروں گا تو آواز صحیح ہو جائے گی दिन पहले تعالی چند دن پہلے میں कि کر رہا تھا کہ آج ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بارے میں بیاں ہوگا لیکن پچھلے دو دن میں چونکہ کچھ شفٹنگ کا معاملہ رہا ہے اور جس جگہ میں بیٹھ کر درس وغیرہ دیتا ہوں اپنے گھر میں تو اب دوسرے روم میں ترکیب کی ہے تو اس وجہ سے ایک دو دن کچھ پرابلم تھی اور میں حاضر نہ ہو سکا تو اس بنا پر میں نے سوچا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا پوسٹ مارٹم ان شاء اب جمعہ عقل مبارک کو ہوگا مبارک دن ہے وہ مناسب رہے گا کہ جمعے کے دن انشاءاللہ شاء اس موضوع پر میں بیان کروں البتہ آج میں وسیلے کے موضوع پر بیان کرنا چاہوں گا ان اللہ تعالیٰ تو وسیلہ اس بارے میں لوگ بہت بعض کنفیوز رہتے ہیں بیچارے تو آپ بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ میں کوشش کروں گا ان اللہ تعالیٰ کہ قرآن کریم کی بارہ آیات چالیس احادیث مبارکہ فکہ کرام کے اقوال اقلی دلائل اور کچھ اعتراضات کے جوابات بھی دوں تو یہ طویل بیان ان اللہ تعالی ترکیب ہوگی اللہ کرے ہو جائے <coughs> تو ان اللہ تبارک و تعالی ممکن ہو سکے تو بعض بھائی اس کی ریکارڈنگ بھی کر لیں اور پھر مختلف ویب سائٹ وغیرہ پر آپ ڈال دیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ تو فیضان رضا بھائی ریکارڈنگ کی ترکیب ان اللہ ہے نا ٹھیک ہے جی جزاک اللہ باقی بھائی بھی اگر کچھ کرنا چاہیں تو لازمی کریں اور پھر آپ یوٹیوب وغیرہ پر وسیلہ آج موضوع ہے تو اس موضوع پر جو ہے انشاءاللہ آپ ترکیب کیجئے گا ما شاءاللہ ایسا جو صاحب آگئے ہیں تو پھر کوئی غم ہی نہیں ہے جزاک اللہ حضرت وسیلہ آج موضوع ہے الحمدللہ نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا اليہ الوسیلہ و جاہدوا فی سبیلہ لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم قال الله تبارک و في القرآن المجید ان اللہ وملائکتہو يصلون علم بھی شریف کی حدیث سماعت فرما لیجیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے افراد بروز قیامت اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے کہ جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا ایک وہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی کو دور کیا دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا تیسرا صل اللہ علی محمد صل اللہ تعالی علی الحمد الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے وسیلے کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور کسی بھی بات کے ثبوت کے لیے یاد رکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے یا پھر کوئی حدیث ہی کافی ہوتی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی بارہ آیات پاک چالیس احادیث مبارکہ کرام کے اقوال اور عقلی دلائل سے انشاءاللہ شاء تعالی میں وسیلے کے موضوع پر کوشش کروں گا کہ سیر حاصل گفتگو آج ہو جائے اور کوشش کروں گا کہ متریزین کے چند اعتراضات کے جوابات بھی آج میں پیش کر دوں وسیلہ کہتے کس کو ہیں کسی کو مقصود تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بنانا لغت میں وسیلا کہلاتا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں سل وسیلت ہی المقود وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے مقصود تک پہنچا جاتا ہے اور لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ابن منظور لفظ وسیلے کی تحقیق میں یہ فرماتے ہیں الوسیلہ تو فلسلی ماں یتا وسلو شعی و یت قربو بھی وسیلہ وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اور اس چیز کا قرب حاصل کیا جائے تفسیر کشاف میں ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے قربت حاصل کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتی ہے شرعی طور پر کسی ایسی چیز کو اللہ تبارک و مطالعہ کی بارگاہ میں قبولیت دعا یا حصول برکت و رحمت کے لیے ذریعہ بنانا جو کہ دربارِ خدا بندی میں مقبول اور قدر و منزلت کی حامل ہو توس الوسیلہ کہلاتا ہے اور ہر ذی فہم پر یہ بات روزے روشن کی طرح عیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک امال اور بزرگ ہستیاں جیسے حضرات انبیاء کرام علیہ السلط وسلام اور اولیاء الزام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں ہی مقبول ہیں اس اعتبار سے وسیلے کی دو قسمیں ہوئیں نیک اعمال کو وسیلہ بنانا اور مقبولانے بارگاہ خداوندی کو وسیلہ بنانا قسم اول یعنی اعمال صالحہ کے وسیلے کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا اختلاف قسم ثانی میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی مقبولانے بارگاہ خداوندی کو یعنی انبیاء اور اولیا کو وسیلہ بنانے کو بعض لوگ ناجائز بلکہ حرام بلکہ شرک پک تصور کرتے ہیں معاذ اللہ مگر یہ خیال خلاف حقیقت اور باطل محض ہے کیونکہ اس پر آشوب دور میں جہاں ہر طرف فتنوں کی بے رحم آندیاں چل رہی ہیں ان مسلمہ عقائد و نظریات اور حکام قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے عظیم اتحاد اور اخوت کا چیرازہ بکھیرا جا رہا ہے چنانچہ آج میں اس مسئلے پر اسی غرض و غایت سے کہ مسلمان قرآن اور حدیث سے اس مسئلے کو سمجھیں اس مسئلے کی تحقیق قرآن حدیث اور اقوال بزرگ دین کی روشنی میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ وما توفیقی اللہ بلّہ سب سے پہلے وسیلے کے ثبوت پر قرآن کریم کی آیات مقدسہ سماعت فرماتے جائیں اللہ تعالی سوردہ آیت نمبر پینتیس میں فرماتا ہے کنز المان اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر حکم فرمایا کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو اور کوئی قید نہ لگائی کہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا جائے یا محبوبانے خدا کو لہذا چاہیے کہ اعمال صالحہ ہوں یا نیک بندے ہوں دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز اور درست ہے کیونکہ جب اللہ نے اس کو مطلق رکھا بغیر قید کے رکھا تو پھر کوئی اپنی طرف سے یہ قید نہیں لگا سکتا کہ یہاں فقط اعمال صالحہ کا وسیلہ مراد ہے چنانچہ ایمان نیک اعمال، عبادات پیروی سنت مبارکہ اور گناہوں سے بچنا یہ سب اللہ تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور مرشید کامل جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مرید کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دے اور دل میں یاد اللہی کی تڑپ پیدا کر دے اس کے وسیلے ہونے میں وسیلہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیں بزرگان دین کی سیرت پڑھیں تو یہ بات خوب ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہمارے اسلاق و بزرگ دین نے ایسے مرشد کامل کی تلاش میں ہزاروں قوت کی مسافتوں کو طے کیا اور اپنی جھولیوں کو گوہر مراد سے پر کیا اور مارفت خدا کی عظیم نعمت کو پایا پھر جب یہ مبارک ہستیاں اللہ کے دربار میں وسیلہ ہیں تو مرشد, مرشدِ کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے دربار دربار میں وسیلہ ہونے کا انکار کوئی کور مغل ہی کر سکتا ہے کہ سرکار وسیلہ نہیں بن سکتے معذ اللہ بلکہ حضور علیہ السلام تو ہمارے والد گرامی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے سامعین کرام اگر نظر انصاف سے دیکھو تو صالحہ کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا وسیلہ زیادہ مضبوط ہے اس کو یوں سمجھے کہ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا وسیلے کے جواز پر کیا دلیل ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تا فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اس شخص نے کہا آیت میں تو وسیلے سے مراد آیت اعمال صالحہ ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا رد کر دیے گئے ہیں اس نے کہا مجھے کیا معلوم تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں اس شخص نے کہا کہ یقیناً سرکار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جن کی قبولیت مشکوک ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا جو یقیناً مقبول ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے قران کریم میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ولو انهم اضلموا انفسهم جاؤوا کا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما ترجمہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں تو دیکھیں اس آیت پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر گناہ گار خطا کار کے لیے بخشش مغفرت کا وسیلہ ہے اس آیت مبارکہ پر غور فرمائیں نار فرمانی اللہ کی کی مگر فرمایا جا رہا ہے اے پیارے محبوب تیرے دربار پور بہار پر آئیں اور آپ کے مبارک دربار پر آ کر اللہ سے معافی چاہیں اور فقط یہ نہیں کہ خود معافی چاہیں بلکہ اے پیارے محبوب آپ بھی ان کی سفارش اور شفاعت فرمائیں تو اللہ ان کی بخشش فرمائے گا اس آیت پاک کو پھر پڑھیں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 بد اعمالیوں کے کیسے ہی دفتر لایا ہو وہ گناہوں کے کتنے ہی ہبت ناگ سمندر کی متلاطم موجوں میں ڈوب رہا ہو اگر آپ علیہ السلام کے در رحمت پر آ کر رحمت خدا بندی کو پکارے اور اللہ سے معافی چاہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی سفارش فرما دیں تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت پاک میں فی حیات کا یعنی سرکار کی ظاہری حیات میں نہ فرمایا بلکہ از فرمایا یعنی جب بھی گناہ گار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چاہے ظاہری حیات میں یا ظاہری حیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کے لیے سفارش فرما دیں تو اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا تفسیر مدارک میں حضرت عبداللہ بن احمد رحمت اللہ نقل فرماتے ہیں ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جی وشال کے بعد روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور یہی آیت مبارکہ پڑھ کر ارض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آیت مبارکہ کے مذکورہ حکم کو سنا اب میں حاضر ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اللہ سے بخشش چاہنے کے لیے آپ کے در پر حاضر ہوا ہوں آپ میرے گناہوں کی بخشش میرے رب سے کرا دیں تو قبر انور سے ندا آئی تیری بخشش کر دی گئی مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے یہ واقعہ تفسیر مدارک جلد نمبر ایک متبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی سفا نمبر تین سو چوبیس میں نقل کیا گیا ہے تو یاد رکھیے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے فل مدینہ مدینہ پاک میں حاضر ہونا فرمایا بلکہ جو جہاں ہو جس مقام پر ہو اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے سفارش کی درخواست کرے اگر اس کی عرض کو قبول فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کے لیے دستے کرم اٹھا دیے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا انعام پالے گا بخدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کو ای مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سورہ انفال میں آیت نمبر تینتیس رب کریم فرما رہا ہے مات اللہ, اللہ تفیح اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اس آیت پاک سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام عذاب الہی سے امن کا وسیلہ ہے اس مبارک آیت پاک کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ جن پر خاندانی برطی کا بھوت سوار تھا جہاں وہ مال و دولت اور قوت و طاقت کے نشے میں مبتلا تھے وہاں غریبوں اور کمزوروں کو ستانا ان کا شیوا تھا شراب نوشی کمار بازی جوا کھیلنا ان کا محبوب مشغلہ تھا انسانی عظمت کی قدروں سے اس قدر گر چکے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا سمجھ بیٹھے تھے ایسے میں حادضیہ برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بولا ہوا سبق یاد دلایا اور خدا وحدہ لا کی طرف بلایا باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کا درس دیا تو کفار مکہ نے سرکار علیہ السلام پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے اور آپ کو تکالیب پہنچانا شروع کر دی ان کے بغض و انعد کے کارخانے میں کون سا ایسا حت کنڈا تھا جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف نا آزمایا ہو آخر کار اس داعی برحق کی دعوت حق پر لبہ کہنے کی بجائے سرکشی کرنے والوں نے حد کر دی اور اللہ تعالی کو چیلنج کر دیا سورہ انفال آیت نمبر بتیس ترجمہ کنزل ایمان اور جب بولے اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرح سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا یعنی گمراہی اور زلالت کے امیق گڑوں میں گرے ہوئے عاجز بندوں نے خدا بے نیاز کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اے اللہ اگر قرآن حق اور تیرا کلام اور تیری طرف سے نازل ہوا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے لہٰذا اس کی پاداش میں ہم پر آسمان سے عذاب نازل فرما دوستو اگر اللہ چاہتا تو قوم عاد اور قوم لوت کی طرح ان پر عذاب نازل فرما کر انہیں صفحستی سے مٹا دیتا لیکن اللہ نے عذاب نازل نہ فرمایا مسلمان بھی حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن تھے کہ اس قدر کھلے چیلنج کے باوجود اللہ نے عذاب نازل کیوں نہ فرمایا تو اللہ نے یہ آیت پاک نازل فرما دی ون تفم اے میرے پیارے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کی ان کے درمیان موجودگی کے باوجود ان پر عذاب نازل فرمایا بے شک یہ عذاب کے مستحق تھے مگر پیارے محبوب کے صدقے اللہ نے ان پر عذاب نازل نہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ سرکار علیہ السلام عذاب الہی سے امن کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں سورہ بکرا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بکرا میں فرما رہا ہے فتح آدم من ربی کلیمات فتح بل طباب الرحیم ترجمۂ کنز ایمان پھر سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کچھ کل میں تو اللہ نے ان کی اس کی قبول کی. بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان یہ چوتھی آیت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں تو دوستو اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا وسیلہ تھے اور وضاحت یوں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مبارکہ حضرت حبا کو جنت کی حسین وادیوں میں رکھا فرمایا دلکش جنت کے پرخے باغات کے لذیذ پلوں میں سے جو چی جی جو جی چاہے بلا روک ٹو کھاؤ مگر اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا شیطان حضرت آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا کہا کہ میں آپ کو وہ درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا تو شیطان نے خدا کی قسم کھائی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اپنی گزشتہ نافرمانی فرمانی کی تلافی چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی اس کو محبت الہی کی روشن کرنوں سے منور قلب اقدس مقدس دل نے خیال فرمایا کہ اللہ کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے اس خیال کے پیش نظر حضرت ہوا نے اس درخت سے کچھ کھایا پھر حضرت آدم کو دیا آپ نے بھی کچھ تناول فرمایا اس پر حضرت آدم اور حضرت ہوا اور ان کی ہونے والی اولاد کو زمین پر جانے کا حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام سرزمین اندیب کے پہاڑوں پر اور حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے ہی زمین کے درختوں میں خوشبو پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے تین سو برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا اللہ اکبر اس قدر روئے کہ آنسو کے سمندر بہا دیے اگرچہ سب سے زیادہ خوف الہی سے رونے والے حضرت داؤد اور حضرت یا علیہ مسلام ہیں مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اتنے آنسو بہائے کہ ان دونوں ہستیوں اور تمام اہل زمین کے آنسو کے مجموعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ تھے لیکن اللہ اکبر آپ کی دعا کو شرف قبولیت نصیب نہ ہوا پھر آپ کو یاد آیا کہ جس وقت مجھے اللہ نے پیدا فرمایا اور خاص روح میرے اندر پھونکی تھی اس وقت میں نے اپنے سر کو عرش ال کی طرف اٹھا کر دیکھا تھا تو وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس وقت میں سمجھا تھا کہ جو رتبہ اور درجہ اللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے کیونکہ ان کا مقدس نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ عرش پر مقدوب فرمایا ہے لہذا حضرت اعظم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ الفاظ بڑھائے اے اللہ میں تجھ سے تیرے بندے خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری بخش اور مغفرت فرما دے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ تفسیر در منصور جلد اول صفحہ نمبر 142 میں موجود ہیں ایک سو بیالیس میں موجود ہیں تو سرکار علیہ السلام کا وسیلہ مبارکہ پیش کرنا ہی تھا کہ در اجابت کھل گیا اور اللہ تبارک وطلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو علیہ السلام کو شرف قبولیت بخشا تفصیل در منصور جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بیالیس تو پتا لگا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرام کا بھی وسیلہ ہیں تو دوستو بات یہ ہو گئی کہ جب ایک نبی کو دوسرے نبی کا وسیلہ کام آ رہا ہے تو ہم امتیاوں کو محمد مصطفیٰ کا وسیلہ کیوں کامنا ہے یہ کون سی آیت ہے حدیث ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ سرکار علیہ سلام کا وسیلہ معاذ اللہ ناجائز ہے استخر اللہ استخر اللہ پانچویں آیت پاک سماعت فرمائیے سورہ یوسف آیت نمبر 93 سی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں بیان ہوا میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اللہ اکبر کبیرا وہ کرتا لے کر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں رویا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی یا کم ہو گئی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی تو ان کے بھائی کرتا لے آئے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا آپ کی آنکھیں بھی ہو گئی سورہ یوسف آیت نمبر چھیانوے پڑھیے فلما جا البشیر پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا اسی وقت ان کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہو گئی دیکھنے لگیں اللہ اکبر تو ان آیت مبارکہ سے پتہ لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کے وسیلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی جو کہ حضرت یوسف کے بچھڑنے کے غم سے رونے کے سبب بحال نہ رہی تھی چھٹی قرآن کی آیت سماج فرمائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے انی لو لکم من مینت پی نی کا فن فکوفی ہی سورہ آل عمران آیت نمبر فورٹی نائن ترجمہ کنزلیمان میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فورن پرند ہو جاتی ہے اور میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے سفید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اس آیت پاک میں اللہ تعالی حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کے ان کمالات کا, کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کی سچائی پر دلیل کے طور پر عطا فرمائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی صورت بناتے اس میں بھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا یقینا حقیقی طور پر روح ڈالنے والا اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا ذریعہ اور وسیلہ تھے نیز حضرت عیسی سلام کا یہ فرمان بہت غور طلب ہے کہ میں مادر زاد دندے اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں یقینا حقیقی طور پر شافی المراض اللہ ہے لیکن بزرگ ہستیوں کو اللہ نے اس کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے معلوم ہوا معلوم ہوا بزرگوں کے وسیلے سے مٹی میں جان پڑ جاتی ہے اور بیماروں کو شفا مل جاتی ہے الحمد للہ ساتویں آیت پاک سنیے مریم آیت نمبر انیس انما انا رسول حضرت جبریل امین علیہ السلام کا یہ قول ہے بولا میں تیرے رب کا بیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں یقیناً حقیقت میں اولاد دینے والا اللہ ہے مگر اس آیت مبارکہ میں حضرت جبرائیل کے نقل کردہ یہ الفاظ کے میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں نہایت غور طلب ہیں یقینا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا دینے والا اللہ ہی ہے لیکن حضرت جبریل کے وسیلے سے عطا فرمایا اس لیے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں چنانچہ جبکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر دس سال یا تیرہ سال کی تھی حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس آئے میں, میں, یا پھر موں میں دم کیا تو فور آپ حاملہ ہو گئیں تو پتا یہ لگا کہ جبرائیل کا وسیلہ یہاں کام آ گیا ہے اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے آٹھویں آیت باغ سماج فرمائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 38 ایٹ ہونا لکھا لکا, ہنا لکا یہاں پکارا زکریہ اپنے رب کو بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا انسمی دعا بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا تو اس میں حضرت ذکر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے رم میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا حضرت ذکریہ علیہ سلام کی عمر کافی ہو چکی تھی مگر نعمت اولاد میسر نہ تھی جب آپ نے حضرت مریم کو دن رات اللہ تعالی کی عبادت کرتے دیکھا تو آپ کے دل میں اولاد صالحہ کی تمنا پیدا ہو گئی لیکن عمر اس قدر ہو گئی تھی کہ عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی اور آپ کی زوجہ مطالرہ بھی بانجھ ہو چکی تھی سنانچے آپ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کی کفالت کرتے تھے لہٰذا روز آپ کے پاس آتے جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ کی تمنا شدت اختیار کر گئی حضرت سیدریا علیہ السلام نے جب حضرت بی بی مریم کے پاس آتے جاتے ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے سردی کے پھل گرمی میں گرمی کے سردی میں دیکھے تو حضرت ذکری علیہ سلام نے حضرت مریم سے پوچھا تمہارے پاس یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں تو انہوں نے عرض کی اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے حضرت سیدریا علیہ السلام سمجھ گئے یہ نہایت مقدس مقام ہے جہاں اللہ اپنی اس نیک بندی کو غیب کے رزق عطا فرماتا ہے چنانچہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی تو اس مبارک مقام اور حضرت بی بی مریم کی برکت سے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا گیا لہذا آیت کے یہ الفاظ ہونا لکھا بڑے غور طلب ہیں یعنی اس مقام پر حضرت زکریہ نے دعا فرمائی جہاں رب نے حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرمائے تھے تو جہاں اللہ نے اپنے غیب سے عطا فرمائے وہاں دعا مانگنے کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت زکریہ کو بیٹے کی خوشخبری اس عمر میں عطا فرمائی جس عمر میں عام طور پر اولاد نہیں ہوا کرتی تو معلوم ہوا کہ مقدس مقامات پر دعا مانگنا اور بزرگوں کے پاس دعا مانگنا زیادہ باعث قبولیت ہے اللہ تعالی مقدس مقامات اور بزرگوں کی برکت اور ان کے وسیلے سے دعا جلد قبول فرما لیتا ہے اگر کہ دعا مانگنے والا زیادہ بزرگ ہو چنانچہ چاہے نوی آیت پاس سورہ کہف کی ہے آیت نمبر 82 ہے بیاسی ہے اللہ تعالی نے حضرت موسا اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے دوران ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو مفصل یہاں بیان فرمایا ہے سورہ کہنزول ایمان رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک بطالہ نے حضرت سیدنا موسا علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کے دوران ظہور پذیر ہونے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے تفصیل کچھ یوں ہے یہ دونوں مقدس ہستیاں چلتے چلتے ایک گاؤں میں آپ پہنچی اس گاؤں کے باشندوں نے اس قدر بے مروتی کا مظاہرہ کیا کہ باوجود طلب کے مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو انقریب گرنے والی تھی تو آپ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس دیوار کی مرمت فرمائی اور کسی معاوضے کا مطالبہ بھی نہ فرمایا یہ دیکھ کر حضرت مس علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان گاؤں والوں نے بدسلوکی کی انتہا کی کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہ دیا اور آپ ہیں کہ بغیر معاوضے کے ان کی دیوار کو تعمیر فرما دیا اس پر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور جانے سے قبل گزشتہ پیش آنے والے تمام واقعات کی حکمت بیان فرمانے لگے چنانچہ بلا معاوضہ دیوار کی تعمیر کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ یہ دو یتیم بچوں کی ایسی دیوار ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے اللہ نے چاہا کہ اس کو تعمیر کر دیا جائے تاکہ ان کا خزانہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگنے پائے اور وہ جوان ہو کر خود اس خزانے کو حاصل کریں اور معاوضہ نہ لینے اور اس خزانے کی حفاظت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا والد بہت نیک آدمی تھا تو معلوم ہوا کہ ان یتیم بچوں پر رب کا کرم ہوا ان کی شکستہ دیوار بنانے کے لیے دو مقبول نبی اس لیے بھیجے گئے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا تو نیک باپ کے وسیلے سے اولاد پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اس واقعے سے جو ہے یہ معلوم ہوا دسویں آیت پاک سورہ سجدہ کی ہے آیت نمبر گیارہ ہے ترجمۂ کنزل ایمان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 اس آیت میں فرمایا تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے حالانکہ ہر حقیقت شناس اس حقیقت سے آشنا ہے کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے پس معلوم ہوا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے وسیلے سے جان نکالی جاتی ہے چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت آنے کا وسیلہ ہے گیارہویں آیت سماج فرمائے سورہ جمعہ آیت نمبر دو ہوزی بزافل امین وہی ہے جس نے ان پڑوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر ان کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پا کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیر تو اللہ رب العزت سورائے جمعہ میں جو ہے وہ ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ وہی وہ ہے جس نے ان ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا یعنی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا رسول کی آمد کا ذکر بھی اللہ تبارک کا وطلا اس آیت مقدسہ میں جو ہے وہ فرما رہا ہے سرکار کی ولادت سرکار کی آمد کا ذکر اس آیت پاک میں موجود ہے والذی بعت فی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 فرمایا گیا ہے کہ سرکار پاک صاف فرماتے ہیں اپنی نگاہ رحمت سے دلوں کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک کرتے ہیں معلوم ہوا کہ دلوں کو پاکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوتی ہے بارہویں آیت پاک بھی سماعت فرما لیجئے سورائے بکرا آیت نمبر ایٹی نائن ترجمۂ کنز ایمان اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر اللہ اکبر کبیرہ اس مقام پر اللہ تبارک کا تعالی یہودیوں کا تعصب اور ان کی ہٹ درمی اور دانستہ کفر کی ایک ظاہر مثال پیش فرما رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے قبل یہود کا یہ طریقہ تھا کہ جب کفار و مشرقین سے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی کامیابی کے ظاہری امکانات باقی نہ رہتے تو وہ تورات کو سامنے رکھ کر وہ مقام کھولتے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صفات کمالات کا ذکر ہوتا اور اسے سامنے رکھ کر یوں دعا کیا کرتے تھے یہ مطلب تفسیر کرتبی جلد نمبر دو صفحہ نمبر اٹھائیس میں یہ ان کی دعائیں موجود ہیں اے اللہ ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ اور وسیلہ دے کر عرض کرتے ہیں جن کے آخری زمانے میں مبعوث ہونے تشریف لانے کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ آج ہمیں ہمارے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما تو سرکار کے صدقے اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا لیکن یہی نبی جب تشریف لے آئے تو ان بدبختوں نے بغض و عناد کی انتہا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان پر لانت فرمائی پتہ لگا کہ نبی پاک علیہ کا نام ہمیشہ سے وسیلہ ہے بارمی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ ربیع الاول شریف کی نسبت سے یہ بارہ آیات مبارکہ وسیلے پر ثبوت کے طور پر پیش کی ہیں کوئی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار کر فلاح و کامرانی کی راہوں کو پانے کی نیت سے عدل و انصاف کا ترازو ہاتھ میں لے کر ان میں غور کرے تو اختلاف اٹھ جائے گا اور مسئلہ اظہر من الشمس شمس سورج سے زیادہ روشن نظر آئے گا دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اللہ اکبر دل میں بھی روشنی ہونی چاہیے دل کی روشنی سے ہی یہ مسئلے سمجھ آتے ہیں یاد رکھیے گا کہ درجنوں آیات پیش کی جا سکتی ہیں اس موضوع پر لیکن میں نے صرف ایک درجن آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ بارہ آیتیں تھیں اب میں آپ کے سامنے چالیس حدیثیں ان اللہ تعالی پیش کروں گا لیکن کوشش کروں گا کہ ان کی شرح بے حد مختصر کروں یا پھر جو بالکل ظاہر حدیث ہوگی اس کی شرح بھی نہیں کروں گا تاکہ جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد جو ہے وہ آ جائے چنانچہ پہلی حدیث جو ہے وہ آپ سماعت پر ما لیجیے ترمزی شریف ہے یہ کتاب سہاز کی ہے ترمزی شریف جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو سات حدیث نمبر تھری زیرو سیون ایٹ یہ حدیث نمبر بھی میں نے آپ کو بتائی ہے حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عن سروائے ایک اندھا شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے آفیہ عطا فرمائے یعنی میری آنکھیں روشن ہو جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور صبر تیرے لیے بہتر ہے اس نے عرض کی حضور آپ دعا فرمائیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور یہ دعا کرو وہ دعا کیا سرکار نے ارشاد فرمائی وہ دعا یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں جو کہ نبی رحمت ہیں اے محبوب پاک میں نے آپ اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کی اے اللہ حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی موجود ہے ابن ماجہ کے مطلب میں حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں ابن ماجہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چھتیس حدیث نمبر ون تھری ایٹ زیرو حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا عرض کرتا ہے آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے آپ عطا فرمائے یعنی میری بینائی بحال فرما دے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو تیرے معاملے کو مؤخر کروں اور یہ تیرے حق میں بہتر ہے اور اگر تو چاہے تو دعا کروں اس نے گزارش کی آپ میرے لیے دعا فرمائیں تو سرکار نے اسے حکم دیا وضو کرو اور اچھا وضو کرو دو رکعت نماز ادا کر کے یوں دعا مانگو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں جو کہ نبی رحمت ہیں یا رسول اللہ میں اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرح متوجہ ہوا اے اللہ حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما اللہ اکبر تو یاد رکھیے اس نابینا شخص نے مطلب یہ دعائیں پڑی ہیں یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور اللہ تعالی نے اس کو جو ہے وہ شفا عطا فرما دی اور یہ ایسی دعا ہے کہ جو ساری امت کے لیے ہے آج بھی اگر کوئی شخص پریشان ہے تو یہ دعا کر سکتا ہے جس میں سرکار کو حرف ندا یا کے ساتھ بھی پکارا گیا ہے سرکار کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سرکار کا مرتبہ بھی اس دعا سے ظاہر ہوتا ہے الحمد دوسری حدیث سماعت فرمائیں اس حدیث کو نقل فرما کر امام منظری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تبرانی کے حوالے سے اس حدیث کے رابی حضرت عثمان بن حنیف کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی حضرت عثمان غنی کے پاس اپنی ایک حاجت کے سلسلے میں حاضر ہوتا تھا مگر حضرت عثمان غنی اس کی طرح توجہ ہی نہیں فرماتے تھے تو اس شخص کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہوئی جن یعنی یہ جو نابینا تھے حز نے اس بات کا تذکرہ حضرت عثمان بن حنیف سے کیا تو حضرت نے اس شخص کو فرمایا وضو کا برتن منگوا کر وضو کرو پھر مسجد میں آ کر دو رقط نماز کرو دو رقط نماز ادا کرو پھر اس طرح دعا کرو وہ دعا وہی بتائی جو میں نے ابھی دو مرتبہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس کے بعد اپنی حاجت کا ذکر کر پھر وہ شخص چلا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا تو چوکی دار نے اس کا ہاتھ پکڑا حضرت عثمان غنی کے پاس لے گیا حضرت امیر المومین عثمان غنی نے سے اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھا لیا اور پوچھا تیری کیا عادت ہے اس شخص نے اپنی ضرورت کا ذکر کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ضرورت نے پورا فرما دیا اور فرمایا کیا بات ہے تو نے اب تک اپنی ضرورت کا ذکر مجھ سے کیوں نہیں کیا تھا اور فرمایا آج کے بعد تیری کوئی بھی ضرورت میرے پاس آ جائے کر پھر وہ شخص نکلا تو اس کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیج سے ہوئی جنہوں نے یہ دعا بتائی تھی ان سے کہنے لگا اللہ آپ کو جزائے خیر فرمائے حضرت عثمان غنی میری حاجت کی طرف نظر نہ فرماتے تھے میری طرف التفات ہی نہ کرتے تھے آپ نے میری سفارش کر دی تو میری حاجت پوری ہو گئی تو حضرت عثمان بن غنی فرمانے لگے خدا کی قسم میں نے تو ان سے تمہارا ذکر کیا ہی نہیں ہے میں نے تو تمہارا ذکر کیا ہی نہیں لیکن ماجرا یہ ہے کہ میں ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا ایک نابینا شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اس نے حضور سے اپنی بینائی کی بحالی کے لیے عرض کیا تو حضور نے اسے صبر کی تلقین فرمائی اس نے عرض کیا مجھے آگے پیچھے لے جانے والا کوئی نہیں مجھ پر یہ بینائی بہت شاق گزر رہی ہے اس پر حضور نے اسے وضو اور دو عقائد نماز ادا کر کے اسی دعا کا حکم دیا تھا خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ شخص اس حال میں ہمارے پاس آیا گویا کہ اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف ہی نہ ہی ہو اللہ اکبر تو یہ دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے اور اس حدیث کا حوالہ بھی آپ سن لیجئے الترغیب والترہیب من الحدیث الشریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ترتالیس دو سو تو اب دیکھئے یہ حدیثیں کتنی واضح ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے صلف اور خلف استعمال فرماتے رہے تیسری حدیث جو ہے وہ سماعت پر ما لیجیے جس کا پہلے حوالہ سن لیں بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 138 سو قدیمی کتب خانہ کراچی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کہت بڑھ جاتا حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے بس آپ یوں ارض گزار ہوتے اے اللہ ہم ہمیشہ تیری بارگاہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے تو تو ہمیں سے راب کرتا تھا اور اب ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں پس ہمیں سے راب کر دے راب فرماتے ہیں کہ ان کو سیراب کر دیا جاتا تو کتنی واضح یہ حدیث ہے جو کہ وسیلے کے بارے میں ہے چوتھی حدیث ہم فرمائیے حضرت ابو الجوزہ اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اہل مدینہ شدید کہت کا شکار ہو گئے اور حضرت سیدتنا عائشہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوئے یہ حدیث جو ہے دارمی شریف میں حدیث نمبر 92 ہے جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر 56 ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر یہ ارض کیا کہ بارش نہیں ہو رہی کہت پڑ گیا ہے تو آپ نے فرمایا سرکار علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہو جاؤ مزار اقدس سے آسمان کی جانب اس طرح ایک کھڑکی کھولو کہ قبر مبارک اور آسمان کے ماں بین چھت تک حائل نہ رہے راوی فرماتے ہیں لوگوں نے ایسا ہی کیا تو ہم پر اس قدر بارش نازل کی گئی کہ گھاس اگ پڑی اونٹ گوشت کی زیادتی سے موٹے ہو گئے اس سال کو شادابی کے سال کا نام دیا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھیے اس میں بھی حضرت سیدھا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ حضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کے مزار پرنوار کو وسیلہ بنانے کی تعلیم امت کو عطا فرمائی ہے پانچویں حدیث جماعت فرمائیے بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پانچ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد نے گمان کیا کہ انہیں اپنے سے نیچوں پر بزرگی حاصل ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے کمزوروں کے وسیلے سے ہی مدد کیے جاتے اور روزی دیے جاتے ہو اللہ اکبر تو وسیلے پر یہ کتنی زبردست حدیث ہے جو کہ آپ نے سماعت فرمائی ہے بالکل واضح انداز میں میرے آکا فرما رہے ہیں چھٹی حدیث سماعت فرمائیے نصائی شریف کی حدیث ہے صفا نمبر 761 ہے حضرت عبد الرحمان بن شعیب نسائی اپنی کتاب سنن نسائی میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت مصعب بن ساید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خود کو دیگر صحابہ سے افضل گمان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ فقراء کی دعاؤں ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کے وسیلے سے اس امت کی مدد فرماتا ہے ساتویں حدیث ترمزی شریف جلد نمبر دو سوا نمبر پانچ سو چونسٹھ حضرت سعید اللہ ابو دردا اللہ روایت کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم اپنے کمزوروں کے وسیلے سے ہی رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو آٹھویں حدیث سماعت فرمائیں بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بیالیس حدیث نمبر اکتر حضرت حمید بن عبد الرحمان فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس سے اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھتا فرماتا ہے اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے اس کی بخش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے اللہ رب ہے مغلتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں نوی حدیث سماج فرمائیں ترمزی شریف جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چار حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری زمانہ مبارکہ میں دو بھائی تھے ایک ہر وقت سرکار عبد قرار علیہ السلام کی بار مقدسہ میں حاضر رہتا اور دوسرا گزر بسر کے لیے کام کاج میں مصروف رہتا تو دوسرے یعنی کام کاج کرنے والے نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی کی شکایت کی تو فرمایا شاید تجھے اسی کے وسیلے سے رزق عطا کیا جاتا ہو دسویں شعب الایمان حدیث نمبر نائن زیرو زیرو ون جلد نمبر دو سوا نمبر پانچ سو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن ہو کہ روایت نبی، کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بے شک میں اہل زمین پر ان کے گناہوں کے سبب عذاب نازل عذاب اتارنے کا ارادہ کرتا ہوں پس جب مسجدوں کو آباد کرنے والوں میری خاطر محبت کرنے والوں اور شہری کے وقت اٹھ کر بخش چاہنے والوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے وسیل نے فرمایا بے شک اللہ نیک مسلمان کے وسیلے سے اس کے پڑوسیوں میں سے سو گروں سے آفت بلا کو دور فرما دیتا ہے یہ تفصیل در منصور جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر سات سو ترے شٹ پر چونسٹھ پر یہ حدیث موجود ہے بارہویں حدیث سماعت فرمائیے تبرانی شریف کی حدیث ہے تفصیل در منصور میں بھی ہے حضرت سیدنا عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تیس ابدال ہیں انہی کے وسیلے سے زمین قائم ہے انہیں کے وسیلے سے تم پر بارش نازل ہوتی ہے اور انہیں کے وسیلے سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے تیرویں حدیث سماعت فرمائیے تفصیل در منصور دل نمبر ایک صفحہ نمبر سات سو پینسٹھ میں اور سات سو ساٹھ میں مشکاط شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے صفا نمبر پانچ سو بیاسی میں حضرت شریف ابن عبید فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اہل شام کا ذکر کیا گیا اور آپ سے ارض کی گئی اے امیر المومنین اہل شام پر لانت فرمائیں آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوتے ہیں وہ چالیس مرد ہیں جب بھی ان میں کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دیتا ہے انہی کے وسیلے سے بادل برستے ہیں انہی کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح دی جاتی ہے اور انہیں کے وسیلے سے اہل شام سے عذاب کو دور کیا جاتا ہے چودویں حدیث تبرانی اور در منصور میں موجود ہے حضرت انت سے روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین چالیس ایسے افراد سے ہر خالی نہ رہے گی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہوں گے انہیں کے وسیلے سے تمہیں بارش دی جائے گی انہیں کے وسیلے سے تمہاری مدد کی جائے گی پندرہویں حدیث مصنف عبد الرزاق اور تفسیر در منصور جلد اول صفحہ نمبر 866 حضرت علی المرتضی فطی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں زمین پر ہر زمانے میں سات یا اس سے زائد ایسے افراد ہوں گے کہ اگر وہ نہ ہوں تو زمین اور اس میں بسنے والے سب ہلاک ہو جائیں سولہ حدیث کتاب و تفسیر تفصیل در منصور جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سات سو امام احمد نے کتاب الزہد میں اور حضرت کاب سے روایت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ زمین میں ایسے چودہ افراد رہے جن کے وسیلے سے اللہ عذاب کو دور فرماتا ہے سترویں حدیث تفسیر در منصور حضرت ابراہیم نقی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کہ شہروں میں کوئی ایسا شہر نہیں جس میں ایسے افراد نہ ہوں جن کے وسیلے سے اللہ اہل شہر سے اپنا عذاب دور فرما دیتا ہے اٹھارویں حدیث سماعت فرمائیے اور یہ اٹھارہویں حدیث ہے مسلم شریف حدیث نمبر 2532 جلد نمبر چار صفحہ نمبر 1008 حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ایک لشکر جیاد کے لیے بھیجا جائے گا تو وہ لشکری کہیں گے دیکھو تم میں سے کوئی صحابی رسول ہے ایک صحابی موجود ہوگا تو اس کے وسیلے سے ان کو فتح دی جائے گی پھر بعد میں ایک لشکر بھیجا جائے گا تو وہ لوگ کہیں گے دیکھو تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو ایک شخص ایسا پایا جائے گا تو اس کے وسیلے سے انہیں فتح دی جائے گی اس کے بعد تیسرا لشکر بھیجا جائے گا وہ لوگ کہیں گے دیکھو کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو پھر چوتھا لشکر بھیجا جائے گا تو کہا جائے گا دیکھو کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا تاب کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو ایک ایسا شخص پایا جائے گا تو اس کے وسیلے سے ان کو فتح دی جائے گی حدیث نمبر انیس شعب الایمان میں بے حقی میں تفصیل در منصور جلد نمبر ایک میں سوا نمبر آٹھ سو چونسٹھ میں یہ حدیث موجود ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آیات قرآنی لولا دفع ببعد کی تفصیل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ نمازی کے وسیلے سے بے نمازی سے حج کرنے والے کے وسیلے سے حج نہ کرنے والے سے اور زکوٰۃ دینے والے کے وسیلے سے زکوٰۃ نہ دینے والے سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے حدیث نمبر بیس بخاری شریف حدیث نمبر تھری, تھری جلد نمبر تین صفحہ نمبر باسٹھ حضرت سیدنا اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوئے آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا نفع بخشا خدا کی قسم وہ آپ کی حمایت کرتے اور آپ کے لیے لوگوں سے لڑتے تھے تو سرکار لے سلاسلام نے فرمایا وہ پاؤں تک آگ میں ہے اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا اللہ اکبر وسیلہ مصطفیٰ حدیث نمبر اکیس مسلم شریف کی ایک طویل حدیث ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو نبے میں اور اس میں حضرت اسما بنتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنما نے اپنے غلام حضرت عبداللہ کو حضرت ابن عمر کے پاس چند مسائل کی تحقیق کے لیے بھیجا جب وہ جوابات لے کر واپس حضرت اسما کے پاس لوٹے تو حضرت اسما نے جو ہے ایک سی کسروانی جبا دکھاتے ہوئے ایک کپڑا دکھاتے ہوئے فرمایا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارکہ ہے جس کی آستینوں اور غریبا پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے حضرت عصما نے فرمایا یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جب ان کا وصال ہوا تو یہ جب مبارکہ میں نے لے لیا سرکار علیہ السلام اس کو زیب تن فرمایا کرتے اور ہم اس کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور اس کے وسیلے سے شفات طلب کرتے ہیں حدیث نمبر بائیس سماعت فرمائیے اور اس کا حوالہ ہے مسلم شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چھپن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ سرکار علیہ السلام جب فجر کی نماز ادا فرما لیتے تو مدینہ شریف کے بچے پانی سے بھرے برتن اٹھا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے پس جو بھی برتن لاتا حضور اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے بسا اوقات بچے سرد صبحوں میں برتن لاتے تو بھی سرکار اس میں ہاتھ ڈبو دیا کرتے تھے یعنی وہ صحابہ آقا کے مبارک ہاتھ سے مس کیے ہوئے اس پانی کو پیتے تھے بیماروں کو پلایا کرتے تھے حدیث نمبر تیئیس ترمزی شریف اور مشکات دونوں میں موجود حضرت کبی شاہ کو بھی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے مشکیزے سے پانی پیا میں اٹھی اور میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ لیا یعنی اپنے گھر میں اس کو محفوظ کر لیا تاکہ اس کی برکت سے شفا حاصل کروں اللہ اکبر حدیث نمبر چوبیس یہ بخاری میں جلد نمبر دو سفا نمبر آٹھ سو حضرت ابو جو سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بار مقدسہ میں حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ السلام سرخ رنگ کے چمڑے کے کبے میں فرما تھے میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ انہوں نے سرکار علیہ السلام کی وضو کا پانی ایک برتن میں اٹھایا لوگ وضو کے اس پانی کی طرف دوڑ پڑے تو جس کو اس پانی میں سے کچھ ملا اس نے اس کو اپنے منہ پر مل لیا جس کو کچھ نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے کچھ تری لے لی اللہ اللہ وسیلہ ہے یا نہیں ہے یہ تو وسیلے پر حدیث فرماتے جا رہے ہیں الحمد للہ تو یہ پچیسویں حدیث میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس حدیث کا حوالہ ہے شفا شریف جلد نمبر ایک سفر نمبر دو سو اٹھارہ حضرت اب القاسم بل المام رضی اللہ تعالی ہو سے روایت کہ ہمارے پاس سرکار علیہ السلام کے کھانے کا ایک مبارک برتن تھا ہم اس میں مریضوں کو کھلاتے تو وہ اس کی برکت سے شفا یاب ہو جاتے حدیث نمبر 26 مسلم شریف حدیث نمبر ٹو جلد نمبر 4 سیدنا نمبر بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ سلام حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لائے ان کے بزرگ ان کے بستر پر آرام فرمانے لگے وہ تشریف لائیں تو ان کو بتایا گیا کہ سرکار تمہارے گھر میں آرام فرما ہے وہ آئیں تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام کو پسینہ آ رہا تھا چمڑے کے اس بستر پر پسینہ جمع ہو گیا تھا حضرت ام سلیم نے اپنا ڈبہ کھولا پسینہ مصطفیٰ کو اپنی شیشیوں میں بھرنے لگی سرکار اچانک بیدار ہو گئے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو آپ نے عرض کی ہم اس پسینے میں اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے اس پسینہ مبارکہ میں برکت کی امید رکھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امید درست ہے اللہ اکبر تو دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا وسیلہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض لوگوں کو وسیلہ سمجھ کیوں نہیں آتا وسیلہ کتنی اہم اور کتنی عام بات ہے پھر بھی وسیلے سے منع کرتے ہیں لوگ جاہل مطلق لوگ حدیث نمبر ستائیس ستائیسویں حدیث سماعت فرمائے مسلم شریف میں بھی ہے حدیث نمبر 6 ہے اور بخاری میں بھی ہے حدیث نمبر ایک ہے حضرت سہل جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر تین ہزار سات سو ایک ہے یہ حضرت سال ابن ساخ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا میں اسلام کا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں راوی فرماتے ہیں لوگ ساری رات یہ خیال کرتے رہے کہ جھنڈا کس کو عطا کیا جاتا ہے جب لوگ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہر ایک چاہتا تھا کہ جھنڈا اس کو عطا کیا جائے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کہاں ہیں ارض گزار ہوئے یا رسول اللہ ان کو آنکھوں میں تکلیف ہے آپ نے فرمایا ان کو بلانے کے لیے کسی کو بھیج تو حضرت علی کو لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لو مبارک ڈالا دعا فرمائی تو ان کو شفا ہو گئی یہاں تک کہ درد بھی نہ رہا پھر سرکار نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا وسیلہ بنے کہ یہ نہیں بنے اٹھائیسویں حدیث مخاری شریف حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ جلد نمبر ایک حضرت سیدنا عبد الرحمٰن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے حضرت ابن عمر کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا اور وہ گوری رنگت والے حضور علیہ السلام جن کے روئے انور کے وسیلے سے بادل سے بارش مانگی جاتی ہے یتیموں کے حامی اور بیواؤں کی پناہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ میرے آقا کا وسیلہ دیکھیے الحمد سرکار کی گوری رنگت کے صدقے اس وقت اہل مکہ بارش کی دعا مانگا کرتے تھے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے انتیسویں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی ہے حدیث نمبر نو سو ہے جلد نمبر ایک ہے حضرت اند بن مالک سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک سال لوگوں کو قحط کی مصیبتان پڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ مبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک دیہاتی کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا اہل و عیال بھوک سے تڑپ رہے ہیں آپ اللہ سے ہمارے دعا فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا لیے اس وقت حالت یہ تھی کہ ہمیں آسمان پر بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ دکھائی دے رہا تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے حضور نے اپنے ہاتھ مبارک ابھی نیچے نہ کیے تھے کہ پہاڑوں کی مانند بادل امڑ آئے حضور ابھی ممبر سے نیچے نہ اترے تھے کہ میں نے دیکھا بارش حضور کی داڑھی شریف پر گر رہی ہے اس روز دن بھر بارش ہوئی اس کے بعد والے دن بھی اس کے بعد والے دن بھی اگلے جمعے تک مسلسل ہوتی رہی دوسرے جمعے وہی دہاتی یا کوئی اور صاحب کھڑے ہوئے ارد کرنے لگے یا رسول اللہ گھر گر گئے مال ڈوب گیا اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائے اب حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے ارض کیا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہم پر نہ برسا حضور نے اپنے ہاتھ سے جس طرح اشارہ کیا بادل چھٹ جاتا اور مدینہ گول ہوز کی مثل ہو گیا وادی کنات ایک مہینے تک بہتی رہی جس طرف سے جو آیا دار بارش کی خبر لایا کیسا ہے وسیلہ میرے آقا مدی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیسویں حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 1061 جلد نمبر دو حضرت عبداللہ اللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کہ فتح ہنین کے موقع پر سرکار علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے سلا رحمی کرنے والوں کو زیادہ عطا فرمایا فراق علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ انصار پسند کرتے ہیں کہ ان کو بھی اس قدر مال ملے جس قدر دوسرے لوگوں کو ملا ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا اے انصار کے گرو میں نے تمہیں گمراہ پایا تو اللہ نے تمہیں میرے وسیلے سے ہدایت عطا فرمائی اور تمہیں تنگ دست پایا تو اللہ نے تمہیں میرے وسیلے سے غنی کر دیا اور تمہیں گروہوں میں بٹا ہوا پایا تو اللہ نے تمہیں میرے وسیلے سے جمع فرما دیا اکتیسویں حدیث دارمی شریف حدیث نمبر دو جلد نمبر ایک حضرت سیدنا جبیر بن نفیر الخضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحقیق تمہارے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے جو نہ کمزور ہیں اور نہ سست تاکہ پردہ پڑے دلوں کو جلا بخشیں اندھی آنکھوں کو بینا کر دیں بہرے کانوں کو حق سنا دیں اور بد زبانی کو خوش اخلاقی عطا کریں یہاں تک کہ وہ اللہ وحدہو لا شریک پر ایمان لائیں है है. اس حدیث سے پتہ لگا کہ دلوں کی سیاہی میرے آقا کے وسیلے سے دور ہوتی ہے حدیث نمبر 32 سماعت فرمائیے اس کا حوالہ نوٹ کر لیں مسلم شریف حدیث نمبر 2280 جلد نمبر 4 حضرت جابر من عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا پھر میری اور تمہاری مزال اس بندے کی طرح ہے کہ جس نے آگ بھڑکائی تو اس میں پتنگے گرنے لگے اور وہ ان کو پکڑ پکڑ کر آگ سے بچانے لگا میں تمہارے کمر بند پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں اور تم میرے آگ سے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو اللہ اکبر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اکل اسلام ہمارے آگ سے بچنے کا وسیلہ عزمہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیلہ عزما ہیں الحمد حدیث نمبر تینتیس اس کے حوالے کئی ہیں یہ مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر چار سو نواسی جلد نمبر ایک ابو دعود میں ہے حدیث نمبر ایک سو تیس جلد نمبر دو حضرت ربیہ بن اسلمی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا میں سرکار کو وضو کا پانی پیش کرتا اور کوئی حاجت ہوتی تو پوری کر دیتا تو سرکار نے مجھے فرمایا سل مانگ جو چاہو میں نے عرض کی جنت میں آپ کی صحبت کا طلبگار ہوں فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ میں نے عرض کیا بس وہی وہ کافی ہے تو سرکار نے فرمایا کثرت سجود کے ساتھ میرا تعابن کرو اللہ اللہ سرکار جنت عطا فرما رہے ہیں وسیلہ ہے یا نہیں ہے حدیث نمبر چونتیس سماعت فرمائیے مسلم شریف کی حدیث ہے یہ حدیث نمبر نو سو چھپن ہے حضرت ابو سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک عورت یا مرد مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس عورت کو نہ پایا تو اس کے احوال کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے عرض کی اس کا انتقال ہو گیا ہے تو سرکار نے فرمایا تم لوگوں نے مجھ سے اجازت کیوں نہ لی راوی کہتے ہیں گویا کہ صحابہ نے اس عورت کے معاملے کو ہلکا جانا تو سرکار نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ صحابہ آپ علیہ السلام کو اس کی قبر پر لے گئے سرکار نے اس پر نماز جنازہ پڑھی فرمایا بے شک یہ قبریں اہل قبر کے لیے اندھیروں میں بھری ہوئی ہوتی ہیں میری ان پر نماز جنازہ پڑھنے کے وسیلے سے اللہ ان کو منور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان قبروں کو منور فرما دیتا ہے حدیث نمبر پینتیس سماعت فرما لیجئے حوالہ ہے جی کا ترمی شریف حدیث نمبر 3819 جلد نمبر چار حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر تھا کہ حضرت علی المرتضی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے فرمانے لگے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری حاضری کی اجازت طلب کریں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ حضرت علی اور حضرت عباس حاضری کی اجازت چاہتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلاط والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ان کو کیا بات لائی ہے میں نے عرض کیا نہیں فرمایا میں جانتا ہوں سرکار نے انہیں اجازت دی وہ دونوں حاضر ہوئے کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ پوچھنے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو اہل اپنی اہل میں سے زیادہ محبوب کون ہے فرمایا فاطمہ بنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارض کرنے لگے ہم آپ کے گھر والوں کے متعلق پوچھنے حاضر نہیں ہوئے تو فرمایا مجھے اپنے اہل میں اسامہ بن زید زیادہ محبوب ہیں جس پر اللہ نے نعمتیں فرمائی اور میں نے نعمتیں کی دونوں عرض گزار ہوئے پھر کون فرمایا علی ابن ابو طالب حضرت عباس نے حضرت کیا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کو آخر میں کر دیا تو فرمایا اس لیے کہ حضرت علی تم پر ہجرت کے سبب سبقت لے گئے تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس پر اللہ نے نعمتیں فرمائی اور میں نے نعمتیں کی یعنی سرکار کا وسیلہ یہ اس سے ثابت ہوا حدیث نمبر چھتیس مسلم شریف حدیث نمبر 2766 جلد نمبر چار حضرت ابو سعید خدری نبی پاک اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ننانوے افراد کو قتل کر دیا پھر وہ ایک راہب کے پاس یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے تو راہب کہنے لگا اب تیرے لیے توبہ کی کوئی صورت نہیں تو اس نے راہب کو بھی مار دیا پھر وہ اپنی توبہ کے متعلق پوچھتا ہوا ایک ایسی زمین کی طرف چل پڑا جس میں نیک لوگ بستے تھے جب وہ آدھے راستے پر پہنچا تو اس کو موت نے آ لیا مرتے ہوئے بھی وہ اپنے سینے کو آگے کی جانب زور دے رہا تھا کہ نیک لوگوں کی طرف ہو جاؤں اس کا انتقال ہو گیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا پس وہ صرف ایک بالشت نیک بستی کے قریب تھا تو اس کو اس بستی کے نیکوں کاروں میں شامل کر دیا گیا تو جب اللہ کے نیک بندوں کی بستی وسیلہ کام آ سکتی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ کام کیوں نہیں آ سکتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث نمبر 37 سماعت پر مالی دیئے جس کا حوالہ ہے ابو داود شریف حدیث نمبر فور ٹو نائن ون جلد نمبر چار حضرت سیدنا ابو حریرا فضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا اللہ اس امت کی خاطر ہر سو سال کے آخر میں ایک ایسے شخص کو بیچتا ہے جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتا ہے حدیث نمبر اڑتیس ابن ماجہ حدیث نمبر فور تھری ون تھری جلد نمبر دو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروزے قیامت تین قسم کی ہستیاں شفاعت کریں گی پہلے انبیاء پھر علماء پھر شہدا تو وسیلہ تینوں ہوئے یا نہیں ہوئے بالکل ہوئے نمبر انتالیس حضرت عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث ترمیدی شریف کی ہے اور حدیث نمبر 2438 ہے جس نمبر تین ہے کہ مقام ایلیہ پر ایک گروہ کے ساتھ تھا ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے بنو تمیم قبیلے کے افراد کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے حدیث نمبر چالیس حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے گنا گاروں کے لیے ہے اللہ اللہ یہ ابو داود شریف کی حدیث ہے جلد نمبر چار میں حدیث نمبر فور سیون تھری نائن ہے چلے اکتالیسویں حدیث بھی سماج فرما لیجئے مسلم شریف کی حدیث جلد نمبر چار میں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بے شک تابعین میں بہتر وہ شخص ہے جس کا نام اویس ہے جس کی ماں اس کے ساتھ ہے اس پر سفید نشان ہے اسے کہو وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اللہ تو یہ بارہ حدیثیں اور بارہ آیات اور اکتالیس حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں الحمد للہ الحمد اللہ تعالی قبول فرمائے آمین اللہ کے کرم سے بغیر کسی مبالغے کے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر چاہوں تو درجنوں آیتیں وسیلے کے طور پر اور سینکڑوں حدیثیں پیش کر سکتا ہوں لیکن یہ بارہ آیات اور یہ اکتالیس حدیثیں سن کر بھی جس کو عقل نہ آئے تو سمجھ لے کہ پھر اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہے فکا کرام رام کے اقوال کی اب ضرورت نہیں رہی کہ میں بیان کروں جب قرآن کی میں نے آیتیں اور اکتالیس حدیثیں پیش کر دی ہیں پھر بھی میں چند فقہا کے نام لیتا ہوں امام ابن حمام رحمت اللہ علیہ یہ صاحب فتح القدیر ہیں اور یہ فتح القدیر ہدایا کی شرح ہے جو کہ سب سے بڑی کتاب ہے فکی درس نظامی میں یہ فتح القدیر جلد نمبر تین سفر نمبر پچانوے میں متبو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ یہ مکمل ریفرنس ہے اس میں یہ فرماتے ہیں اللہ سے اپنی حاجت کا سوال اس کے نبی کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہوئے کرو حضرت عبید اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب شرح بکایا ہیں یہ آٹھویں صدی جری کے بزرگ ہیں شرح بقایا کے مقدمے میں لکھتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ طاقتور ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈنے والا ہوں الحمدللہ علامہ ابن آبدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ رے. یہ صاحب رد المختار ہیں فکا انفی کی بہترین کتاب اور اس میں رد المختار جلد نمبر چار سفر نمبر چون میں مکتبہ اندازیہ ملتان یہ مکمل ریفرنس ہیں اور اس میں مطلب آپ اپنی کتاب رت المختار میں یہ بحث کرتے ہوئے کہ حاجی سرکار کی بارگاہ میں حاضری کب دے قبل حج یا حج کرنے کے بعد یعنی حج جب کریں تو پہلے مکے جائیں یا پہلے مدینے تو فرماتے ہیں اگر حج کو جاتے ہوئے مدینہ شریف راستے میں نہ پڑے تو حج کے بعد مدینے آؤ مگر اب مدینے شریف سے گزر کر جانا ہو تو بس اگر مدینہ شریف سے گزرے جیسا کہ اہل شام جب حج کے لیے آتے ہیں تو مدینے سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے زیارت کے لیے ضرور حاضر ہوگا کیونکہ اس قربت کے باوجود سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا بدبختی کی علامت ہے تو اس کا پہلے زیارت کے لیے حاضر ہونا قبولیت کے لیے وسیلہ شمار ہوگا وسیلہ شمار ہوگا سیدی امام اعظم ابو عنیفار رحمت اللہ علیہ قصدہ نعمانیہ میں فرماتے ہیں کہ آپ ہی کی ذات وہ ذات اقدس ہے یا رسول اللہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہو گئے حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ پانچویں صدی ہجری میں وصال ہوا ہے ان کا آپ کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پورنوار پر حاضر ہوتے چنانچہ حوالہ نوٹ کریں حضرت علامہ خطیب بغدادی تاریخ میں یہ نقل فرماتے ہیں یہ کتاب ہے ان کی تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر ایک سفا نمبر ایک سو تئیس کہ حضرت امام شاپ رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں بغداد شریف میں مقیم تھے حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے ان کی قبر انور پر حاضر ہوتے زیارت کرتے سلام پیش فرماتے پھر اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے امام اعظم کو وسیلہ بناتے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دوسری صدی جنی میں وصال ہوا ہے شفا شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر تینتیس کے حوالے سے سماج فرمائیں حضرت امام قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین ابو جعفر منصور جب سرکار علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوا تو اس وقت مسجد نبوی شریف میں حضرت امام مالک موجود تھے خلیفہ ابو جعفر نے حضرت امام مالک کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اے ابو عبداللہ اللہ میں قبلے کی جانب منہ کر کے دعا مانگوں یا سرکار کے مزار اقدس کی طرف منہ کر کے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنے چہرے کو رسول سے کیوں پھیرتے ہو وہ تمہارا اور تمہارے والد حضرت یادم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں بلکہ تم حضور کی طرف منہ کرو اور ان کی سفارش طلب کرو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا <تصفح> تو میرے پیارے دوستو دیکھ لو کہ کتنی واضح معاملات ہیں الحمدللہ تو قرآن کریم کی آیات حویض کے بعد ان چند فک کے میں نے اقوال جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں عقلی دلائل بھی سماعت فرما کہ اللہ نے اپنی پہچان انبیاء کے وسیلے سے کرائی حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں اگر چاہتا تو بغیر کسی واسطے کے ہم کو مسلمان کر دیتا مگر اس نے اپنی تو کا پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے سے پہنچایا جب وہ خدا ہو کر اپنا ذکر کرام کرامل مسلام کے ذریعے سے کرتا ہے تو ہم بندے ہو کر محبوب کے وسیلے کے بغیر اس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں چند منزلوں کی بلندی تک جانے کے لیے سیڑھی کے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کی بلند و بالا ہر شے سے اعلیٰ معرفت محبوب کے وسیلے کے بغیر کس طرح حاصل ہو سکتی ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں دوستو ہم میں سے ہر ایک لاش طور پر بھی وسیلے کو تسلیم کرتا ہے دیکھیے جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حقیقی طور پر شفا دینے والی ذات اللہ ہے کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ڈاکٹر شفا کا وسیلہ ہے تمام معاملات ہی وسیلے سے تکمیل پاتے ہیں دنیا میں آنا والدین کے وسیلے سے درختوں کا اگنا بیجوں کے وسیلے سے علم کا حصول استاد کے وسیلے سے مساجد مدارس کی تعمیر مخیر حضرات کے وسیلے سے پپش عمومی طور پر آگ کے وسیلے سے ایئر کنڈیشن برف وغیرہ کے وسیلے سے روشنی سورج اور بجلی کے وسیلے سے قرآن ایمان اور رحمان کا ملنا سرکار کے وسیلے سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد تو میرے دوستو بعض لوگوں کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے تو ہمیں کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے تو اس کا جواب میں آیات قرآن احدیث طیبہ فکاہ کرام کے قوال کے تحت دے چکا ہوں یہاں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یتقبل یا تقبل اللہ مین المطقین سورہ الماعید نمبر ستائیس اللہ صاحبان تقوا سے ہی قبول کرتا ہے ہم گناہ گار ہیں اللہ کے دربار کے قابل ہمارا منہ نہیں تو ہم صاحبان تقوا کا دامن وسیلہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں تاکہ ہماری عرض کو قبولیت نصیب ہو بہت لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے جو ہستیاں وصال کر گئیں ان کو وسیلہ بنانا جائز نہیں تو اس کا جواب عرض کر چکا کہ حضرت موس علیہ سلام نے بھی تو دیکھیے کہ تین ہزار سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی ہماری مدد اس طرح فرمائی کہ نماز کے بار بار کم کرنے کے بارے میں اکا علیہ السلام کو مشورہ دیا تو یہ بھی ان کا وسیلہ ہی تھا کہ پچاس نمازیں پانچ ہو گئیں اور پھر آپ نے حضرت خیزر اور حضرت موس علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہے اور سورہ کہو کے حوالے سے اس میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو جو آپ نے صحیح کی عادت ہے خضر علیہ السلام نے تو وہ فوت شدہ نیک باپ کے وسیلے کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ سورہ ظمر میں فرماتا ہے ہم تو کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں تو یہ قرآن کی آیت پڑھ کر وسوسہ آتا ہے کہ کفار بھی قرب خدا کے لئے بتوں کو وسیلہ سمجھتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی اس عبادت کو خدا رسی کا وسیلہ سمجھتے تھے جبکہ ہر حقیقت شناس پر یہ بات واضح ہے کہ ہم کسی نبی یا ولی کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس بات کا علم ہونے کے بعد کہ اس کو اللہ کی بار میں عزت و شرف اور قدر و منزلت حاصل ہے ان کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں نیز کفار نے خدا کے دشمنوں کو وسیلہ بنایا ہم تو اللہ کے محبوبوں کو وسیلہ بناتے ہیں بعض لوگوں کو یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کر انہیں جو ہے وہ ذہن ان کا بگڑ جاتا ہے مطلب وہ جب اس چیز کو سمجھتے نہیں کہ سورا بقرہ کی عائد نمبر ایک سو سات اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار تو یہ پڑھ کر انہیں شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ من دون اللہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے تو ہم نبی اور ولی کو کیوں وسیلہ بنائیں تو اس کی جواب میں چار صورتوں سے آپ کو دیتا ہوں اولاً من دون اللہ سے مراد بت ہیں دیکھو اللہ پر ہے سورہ امبیا آیت نمبر اٹھانوے میں بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندن ہیں اس آیت میں اللہ فرماتا ماتا ہے مندون اللہ جہنم کا ایندھن ہیں اگر مندون اللہ سے مراد امبیا اولیا ہوں تو کس قدر کبھی ترجمہ ہوگا ایک مومن کا کلیجا اس کے تصور سے ہی کانپ جاتا ہے پھر اس سے مراد اللہ کے مخالف ہو کر مدد ہے یعنی اگر اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو کوئی خدا کے مقابل اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا نمبر تین مستقل اور غیر محتاج ہو کر مدد مراد ہے اور ہم انبیاء کرام اولیاء کرام کو مستقل بزاد مدد کرنے والا نہیں بلکہ خدا کی عطا سے اور خدا کا محتاج سمجھ کر وسیلہ جانتے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اگر تم کفر کرو یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو تمہارا کوئی مددگار نہیں اگر یہ مطالب بیان نہ کیے جائیں تو آپ بھی بتائیں کہ پھر اس آیت کا کیا ہوگا سورہ معدہ آیت نمبر پچپن انما ولیکم اللہ ورسولہ رسول ہُ تمہارے دوست مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کی نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں اس میں تو اللہ تعالی نے بڑے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اللہ رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں تو دوستو اگر کوئی تعصب کی پٹی اپنی آنکھوں سے کھول کر اور آخرت کی کامیابی اور سرفرازی کو مد نظر رکھ کر نظر انصاف سے قرآن کریم کی صرف ان بارہ اور صرف اکتالیس حدیثوں اور اقوال علماء اور ان چند اعتراضات کے جوابات کو سن لے ان دلائل قاہرہ کو سن لے تو مسئلہ سورج سے زیادہ روشن نظر آئے الحمدللہ فقہا کے اقوال ان آیات احادیث اقلی دلائل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت بھی ہم نے بیان کر دی ہے چند اعتراضات کے جواب، جوابات بھی میں نے دے دیے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ مجھ عاجز و گناہگار کی یہ کاوش قبول و منظور فرمائے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ میری میرے اساتذہ کی میرے والدین کی اور میرے اہل خانہ بلکہ ہر مسلمان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور جنت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین بجاند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب نا تقبل رحیم تو الحمد للہ میرے پیارے اور میٹھے بھائیوں قرآن کریم کی آیات احادیث اور اکوال علماء کچھ نقلی دلائل سے آج الحمد للہ اس موضوع کو میں نے مکمل کوشش کی ہے کہ بیان کر سکوں یہ شارون 369 تھری کہہ رہے ہیں جی آئی کینٹ انڈرسٹینڈ یو تو حضرت یہ بات میں نے پہلے ہی بیان کر دی تھی وماں توفیق کی اللہ بلّا توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے ہم توفیق کسی کو نہیں دے سکتے قرآن سن کر بھی اگر کسی کی عقل پر, پر پردے ہی پڑے رہیں تو یو دل بح و یہ دہی بیہی قرآن پڑھ کر جو ہے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں تو قرآن ایک مسلمان اگر سماج فرمالے تو الحمدللہ اس پر وہ ایمان لاتا ہے تو قرآن کی نایتوں اکتالیس حدیثوں کو سن کر بھی اگر کوئی انڈرسٹینڈ نہیں ہوا تو اس کی عقل پر ماتم ہی ہم کر سکتے ہیں جی اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیقرمائے اور وسیلے کے اس مسئلے پر اپنے ذہن کو جو ہے وہ بالکل جا رکھنے کی اور وسیلے کے مسئلے پر ہر طرح کے وسوسے سے دور ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین اب آپ بھائی جو ہیں وہ نا شریف لے فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ